الحمد للہ الحمد للہ اما بعد من بسم حدیث نمبر ولكن الغنى غنى النفس حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ليس الغنى عن کثرۃ العرب ولكن الغنى غنى النفس الغنا معنی مالداری امیری مالدار ہونا امیر ہونا کثرت زیادتی العرض عرض کے معنی ہوتے ہیں سامان کوئی بھی سامان متا اموال کتاب بہن سطور میں بھی لکھا ہوگا متا و اموال ولاکن الغنا غنا نفس کے کئی سرے معنی آتے ہیں نفس کے معنی دل کے بھی کیے جاتے ہیں نفس کے معنی جان سے بھی کیے جاتے ہیں یہاں آپ قلبی معنی مراد لیں الْغِنَا غِنَ <النفس> کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت مالداری یا امیری سامان کی زیادتی سے نہیں ہے لئی نہیں ہے مالداری یا کثرت لاروض سامان کی زیادتی سے ولا کن غنا غن نفس لیکن حقیقی مالداری یا النفس دل کی امیری ہے لیکل عن انکثرت لارس مالداری سامان کی زیادتی سے نہیں ہے بلاک نلغنا لیکن حقیقی مالداری غین نفش دل کی مالداری ہے یا حقیقی امیری دل کی امیری ہے کیا مطلب ہے حدیث کا حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا مالدار ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و متاح ہو, ہو سامان ہو تو وہ کوئی امیر ہوگا یا غنی ہوگا بلکہ غنی وہ شخص ہے کہ جس کا دل غنی ہے جس کا دل امیر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اصل جو مالداری اور رہنا ہے وہ دل کا حنا ہے مال و متا کوئی امیری نہیں ہے اور نہیں یہ کوئی مالداری ظاہری طور پر تو کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ کئی سارے لوگ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ مالدار ہوں گے بہت زیادہ ان کے پاس مال و متاح ہوگا لیکن ان میں آپ کو کہیں پر ایک بھی علامت نظر نہیں آئے گی کہ یہ لوگ امیر ہیں لیکن ان کی بدسبت آپ کم تر لوگوں کو دیکھو کہ جن کے پاس اتنا مال و متاح نہیں ہوگا لیکن ان سے آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ امیر ہیں ان کی حالت اچھی ہوگی وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک مالدار آدمی کرتا ہے غریب ہے وہ اگر دن کا پانچ پانچ سو روپئے بھی اگر دن کے کماتا ہے یا دو تین سو روپے ہی کیوں نہیں کماتا وہ پچاس روپے اس کے غریبوں کے ہوتے ہیں سو ڈیڑھ سو دو سو اس کے اپنے گھر کا خرچہ نکل جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ایک دن کے پچاس پچاس ہزار لینے والے ایک ایک دن کے ایک ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لینے والے ان کی اتنی رقم میں دس روپے بھی غریب کے نہیں ہوتے تو یہ ہے فرق امیری اور غریبی کا حقیقی مالدار وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہے جس کا جتنا زیادہ مال ہوتا رہتے ہے اس میں اتنا زیادہ بخل آتا جاتا ہے اس لیے مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے مال آنے جانے والی چیز ہے آج ہے تو کل نہیں ہے کامیاب کون ہے جس نے اپنے مال کو صحیح راستے پر چلا دیا انفقو مما جالا کو فیہ اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفقو کہ تم خرچ کرو مما اس میں سے کہ مستخلف ہی نے بھی ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے خلیفہ اور قائم مقام اور رائب کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جو اصل ہوتا ہے اصل مقتدہ اور پیشوا ہوتا ہے اس کے احکامات کے مطابق چلے اس کے احکامات کے مطابق تمام امور کو انجام تک پہنچائے تو پھر مالدار کے لیے بھی یہی ہے کہ جب حقیقی مالک اللہ تبارک وطالعہ ہی ہے ہر چیز کے انسان اس کا ایک نائب اور خلیفہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اصل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمات کے مطابق اس مال کو استعمال کرے حرام کاموں میں حرام چیزوں میں اس کا استعمال نہ کرے جن جن میں اللہ تبارک وطالعہ کی بغاوت ہے اللہ کی نافرمانی ہے ان سے بچے ایسے راستوں میں مال کو خرچ کرے ایسے مقامات پر لگائے جن میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہو تو غرض مالدار حاصل کی معنی میں وہی ہے کہ جس کا دل غنی ہے جس کا دل مالدار ہے دل غنی ہونا چاہیے آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ اس میں سے بھی دوسروں کے لیے حصہ رکھتے ہیں لیکن اگر دل غنی نہیں ہے تو آپ کے پاس کروڑوں روپے کیا اس سے بھی زیادہ آ جائے اربوں خربوں آ آپ کے دل اور آپ کا ضمیر یہ برداشت ہی نہیں کرے گا کہ آپ کی رقم میں سے کسی دس روپے بھی کسی غریب کا حصہ ہو کیوں کہ آپ کے دل بخل سے بھرا ہوا ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سلان کثرت لار مالداری سامان کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے ولیکن الغناء غنى النفس لیکن حقیقی مالداری غنا النفس دل کی مالداری ہے نفس کی امیلی ہے ترکیب دیکھئے لئی سفر ناقص الغناء اس میں لئی سفر ناقص مرفوع تقدیرا رافع لئی سمناصب الخمر ہے الغناء اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں کی اپ نے پڑھا جواب موسی ریت موسی مراتب بھی موسی الگنا اس میں لیم کا مرفوع تقدیرن عن جار کثرتی مضاف العرض مضاف لے مضاف مضاف لے مل کر مجرور جار مجرور ملکر کر متعلق ہوئے ثابتاً سیرا اس میں فاعل کے ثابتاً سیرا اس میں فاعل اپنی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شوا جملہ ہو کر خبر الہی لئیسا اپنے اسم اور خبر سے کر جملہ اسمیہ خبریہ یا خبری ہو کر ماتوف آلے لاكہ بلفیل الغنا اسم لاكہ منصوب تقدیرن ناصب السمر خبر غروف مشبہ بلفیل تو الغنا اسم میں لاكنہ منسوخ تقدیرن غنا مضاف ان نفس مضافلے مضام مضافلے مل کر خوبر لیکن نا لیکن نا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر معطوف معطوفہ لیکن اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ حدیث نمبر 183 183 لئیس القذاب اللذی نا سے یقول مانا بہت زیادہ جھوٹا مبالبا کا سلائے یوس لکھو گئی نناس اسلحہ یوس لکھو مانا سلح کرنا دو لوگوں کے درمیان وَيَقُولُ خَيْرًا قال آر یقول کہنا خیرن بہترین بات یعنی نما انمی کا مانا نسبت کرنا کسی کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا کہ فلاں نے ایسے کہا فلاں یہ کہتا ہے تو یہ معنی ہے نسبت کرنا کسی کی طرف تو نمائی انمی، معنی نسبت کرنا تو کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ خَيْرًا و خَيْرًا لَيْسَ ینوی خیرن لو نہیں ہے جھوٹا الدی بَيْنَ شخص الناس جو لوگوں کے درمیان صلاح کرے وہ یقول و خیرن سلح ہو گئے اسلح صلح باب فالم صلاح کروائے بے ناس لوگوں کے درمیان اور اچھی بات کہے وہ یعنی اور اچھی بات کی نسبت کرے اچھی بات کہے اور اچھی بات کی نسبت کرے نہیں ہے جھوٹا وہ شخص کیا مطلب ہے سادی کا اس کی تشریح سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے گا کہ جھوٹ ناجائز اور حرام ہے ٹھیک ہے البتہ احادیث کی روشنی میں کچھ جھوٹ ایسے ہیں کہ جو جائز ہے کچھ جھوٹ ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں جائز ہیں اور وہ تین قسم کے جھوٹ ملتے ہیں مختلف احادیث میں کہ جو جھوٹ جائز ہیں وہ بولنا ناجائز اور حرام نہیں ہے ماں سوائے ان تین کے سراہتن جھوٹ بولنا ناجائز اور حرام ہے البتہ توریا وغیرہ کی صورت ہو تو وہ الگ بات ہے وہ تین جھوٹ کون سے ہیں کہ جو جائز ہیں جن کا گناہ نہیں ہے دو لوگوں کے درمیان صلاح کروانے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کر جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو لیکن وہ اچھی بات ہو جو ان دونوں کو جوڑنے کے لیے کی جائے بہترین بات ہو کہ جس سے یہ لگے کہ ان دونوں کے درمیان صلاح ہو جائے گی ایسی بات ہے تو اگر چاہے وہ ایسی بات ہو کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو لیکن ان دو لوگوں کے درمیان اگر اس سے صلاح ممکن ہو تو ایسی غیر حقیقی بات گنجائش ہے وہ جھوٹ نہیں ہوگا اس کا گنا جھوٹ ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا تو یہ جائز جھوٹ ہوگا نمبر دو میاں اور بیوی بی کے درمیان سلح کروانے کے لیے میاں بیوی بی ناراض ہوں دونوں کو سلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول بھی دیا جائے تو اس کا بھی گناہ نہیں ہوگا جائز ہے نمبر تین جنگ کے دوران اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی کیا ہے حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے مثلا چند کے دوران کسی کے ہاں یا مخبر کہیں مخبری کے لیے گیا ہے کفار کے لشکر میں تو وہاں پر اگر کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے یہ اسی طریقے پر کسی بھی موقع پر تو وہ بھی کیا ہوگا ناجائز اور حرام نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا ان تین کے علاوہ سارے سے سارے جھوٹ ناجائز اور حرام ہیں جو سراہتن جھوٹ ہوں یہ بھی تین یہ بھی جھوٹ ہیں لیکن یہ جائز ہیں بقیہ تمام کے تمام ناجائز ہیں اب حدیث میں یہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہے یہ صرف بین الناس جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے و یقولو خیرن اچھی بات کہے و ینمی یگمی خیرن اور اچھی نسبت کرے یہاں پر تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بھی وہ جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا اور اندرناس بھی لوگ اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ جس نے لوگوں کے دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے یا میاں بیوی بی کو کے درمیان صلح کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بولا ہو تو وہ حقیقی معنی میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا کہ جو قابل ملامت ہو لوگوں کے ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ٹھیک پھر بات یہ ہے کہ وہ عقول الخر کہ جو اس نے جھوٹ بول کر جو بات کی ہے وہ بھی اچھی بات کی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے مزید فطر اُبھرے وہ یلنی خلن اور نسبت بھی اچھی کی ہو مثال کے طور پر دو لوگ ناراض ہیں ان میں سے وہ آ کر کسی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی جس جن دونوں کے ناراضگی ان میں سے کسی ایک کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ فلاں تو آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہا تھا کہ فلاں بڑے اچھے اخلاق والا ہے بڑی صفات کا حامل ہے اور کیا کہنے ہیں اس کے آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا وہ شخص تو اب یہ جو نسبت کی جا رہی ہے فلاں شخص اللہ کے فلاں نے کچھ بھی نہیں کہا وہ دو آپس میں ناراض ہیں لیکن اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اس کے دل میں اگر کوئی کدورت کوئی نفرت ہے تو وہ اس کے متعلق کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کی طرف جو نسبت کی ہے وہ نسبت بھی کیا ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے وَيَنْمِ خَيْرًا اچھی نسبت کرے جو بات کرے وہ بھی اچھی کرے نسبت کرے تو وہ بھی اچھی کرے تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اور ایندر ناس بھی قابل ملامت اور جھوٹا تصور نہیں کیا جائے گا تو وہ تین جھوٹ ہیں ٹھیک ہے کہ ایک لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے نمبر دو میاں بیوی بی کو راضی کرنے کے لیے یہ جنگ کے موقع پر میاں بیوی بی آپس میں ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائے سب کو محبت بھریاں زندگیاں عطا فرمائیں گھروں میں خوشی ہیں خوشیاں اللہ تبارک و گھروں میں بھر دیں. نفرتوں سے اللہ تبارک و تعلق سب کی حفاظت فرمائیں تو اگر یہ دو آپس میں ناراض ہوں تو کوئی تیسرا شخص ان کے درمیان میں اگر وہ کو یہ کردار ادا کرتا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے جس حد تک بھی وہ کوشش کرتا ہے شوہر کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی گھر والی آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہے کہ پورے محلے کی خواتین آپ کے بارے میں ماشاءاللہ جیسے ہی آپ آپ کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے پورے محلے میں تھے کہ جی فلاں تو بہت اچھے ہیں بہت اچھے خامن ہیں بہت اچھے باپ ہیں اور گھر والوں کا بہت خیال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ شوہر کو یہ بات کہہ دی اور بیوی بی کو جا کر یہ کہا کہ جی آپ کے شوہر کے دوست احباب میں بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی بیوی بی کے متعلق بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بڑی فرماوردار ہے نیک ہے صالحہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے تو اگر اس طرح کی بات دونوں کے بیچ میں کر دی جاتی ہے اور جس سے یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور دونوں قریب ہو جائیں گے اور صلاح پر امادہ ہو جائیں گے تو یہ بات کیا ہے اچھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی تو اسی طریقے سے جنگ کے موقع پر اگر کفار کے لشکر میں ہے یا مسلمانوں کے لشکر میں تو کوئی اگر اس سے ایسی بات پوچھتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکے اس میں وہ جھوٹ سے کام لے سکتا ہے تو یہ کیا ہے تین جھوٹ جائزیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں ہمارے ہاں تو بس کوشش یہ رہتی ہے کہ کون سی ایسی بات ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ایک کو دوسرے کے متعلق کیا کر دیں ابھارے برہنگتا کریں اور تاکہ اس کو نفرت پر ابھاریں کہ وہ اپنی بیوی سے لڑائی کرے یا بیوی اپنے شوہر کے متعلق بدگمان ہو جائے یا اسی طریقے سے دو لوگ آپس میں لڑ پڑے تو بجائے اس کے کہ ہم لڑائیاں پیدا کریں فساد پیدا کریں گھروں میں یا کہیں اور تو ہم جوڑنے کی کوشش کریں سل من قطاخ تو سلح کروانے کی کوشش کریں لوگوں کو جوڑیں لوگوں کو توڑے نا جو کسی کو جوڑے گا اللہ تبارک ہوتا اس کو جوڑیں گے جو کسی کے مشکلوں کو دور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کی مشکلوں کو دور فرمائیں گے جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے مقام پر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں کہ جہاں پر کسی کا وہ مغمان بھی نہیں ہوتا جی ہاں تو لئیس الکداب اللہ يصلح بین الناس و یقول حیرن ونوی نہیں ہے الکدا جھوٹا اللہ يصلح بین الناس زیادہ جھوٹا وہ کہ جو لوگوں کے درمیان سلح کروائے اور یقول اچھی بات ہے و اور اچھی بات کی نسبت کرے ترکیب دیکھیے الہری اس میں موصول فائل راجے الناف اللہ سے مضافل مل کر مفغول فعل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتو فعلے واغر فاطفہ یقول و فعل ضمیر فعال خیرن مقولہ یقول مقولہ یا مفول بھی, بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مقولہ مفول بھی ہی ہوا کرتا ہے تو فعل اپنے فعل اور مقولہ یعنی مفول بی سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر معاتوف اول فی فاطفہ یعنی فعل ضمیر اس میں فعل ایرن مفول بی فیل اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر ماتوف ثانی محتوف فالے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ معطوفہ ہو کر سلا ہوا لذیذ میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر خبر ہوئے لئی سے کے لیے لئی سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ حدیث نمبر ایک سو چوراسی ون ایٹی فور لئیس اکرم اللہ اکرما مینت دعا رتبی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علام نہیں ہے کوئی چیز اکرما زیادہ عزت والی کرو یا کرو مانا عزت والا تو اکرما اس میں تفضیل کا سیرا ہے زیادہ عزت والی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مینت دعا دعا ہے لئی سے نہیں ہے کوئی چیز اکرم آر اللہ, ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی محنت دعا دعا, دعا, دعا دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے سب سے پسندیدہ چیز سب سے باعث چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں است اللہ کو مجھ سما ہو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ کوئی ان سے مانگے اور وہ اس دعا کو قبول فرمائیں آپ پیچھے پڑھ کے چکے ہیں ادعا مغل العبادہ دعا عبادات کا مغز ہے وجہ گزر چکی ہے کہ وہ کیوں دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے اللہ قبل کبیر تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں ایک تو ہمارے ہاں یعنی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اچھی بات ہے کہ اس سے دعا کی گزارش کرنا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے ہی نہیں ہیں تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ قابل ملامت بات ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ان سے مانگا جائے سب سے زیادہ عزت اور عزت ولیجیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے بھی یہی ہے کہ اس سے مانگا جائے جب انسان اس سے مانگتا ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہی है ہے وہی مولا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اسی کو یہ اپنا رب سمجھا جائے تو جو حقیقی معنیٰ میں اس کو اپنا رب سمجھتا ہے اسی کو اپنا داتا سمجھتا ہے اسی کو اپنا مولا سمجھتا ہے تو وہی اسی سے مانگتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا تو پھر اس نے اپنے داتا اور مولا اس لیے دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں دعا کرتے رہنا چاہیے اخلاص کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے تھوڑی ہو بہت ہو جس حد تک ممکن ہو جتنی ہو دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے ماں کے لیے اپنے قبیلہ والوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے تو لئی سعید الکرم آل اللہ دعا نہیں ہے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں زیادہ عزت والی دعا سے نہیں سکھ لینا ہے شیء اسم ہے مرفول افظن اکرمہ صیغہ اس میں تشدید اسم زمید اس کا فاعل اعلی جار لفظ ہے اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق اول ہوئے صیغہ اس میں تفصیل کے من جار الدعاء مجرور جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوئے میں سیریل اکرمہ اکرما سیر اپنی ضمیر فعال دونوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر لئیسا لیسا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ حدیث نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائیو لئیسا منا منظور اب الخود و شکل ججوبہ تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس نہیں ہے جمع ہے رفسار کو کہتے ہیں نہیں ہے ہم میں سے جس نے, پیتا کو جس نے چہرہ پیٹا مارا وہ شک الجو شک کا یا کو کمانا پھاڑ دینا الجوب جیب کی جمع ہے گریبان کو کہتے ہیں جس نے گریبان کو پھاڑا جلی اور پکارا جاہلیت جیسی پکار جیسے سمانا جاہلیت میں پکارا جاتا تھا اور ایسی آوازیں دی جاتی تھی اس طریقے سے اس نے اگر ایسی پکار کی اور ایسا نوحہ کیا تو یہ کیا ہے ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے تین چیزیں حدیث میں بیان فرمائی ہے نمبر ایک ضرب حدود چہرہ پیٹنا نمبر دو شکل جہو گرے کا پھاڑنا نمبر تین جاہلیت جیسی پکار یاد رکھیے گا کہ جاہلیت کے زمانے میں یا جہالت کے زمانے میں مختلف طریقوں سے پکارا جاتا تھا نوحہ کیا جاتا تھا مرنے والے پر یہ کسی بھی دکھ اور غم کے موقع پر اس غم کا اور دکھ کا عجیب و غریب تو سے اظہار کیا جاتا تھا جس میں گریبان کو پھاڑنا اسی طریقے سے چہرہ پیٹنا مختلف قسم کی رسمیں رائج تھی اور اس زمانے میں بھی ابھی گزشتہ زمانے میں تھوڑا اور زیادہ تھا اب تھوڑا کم ہو گیا لیکن اب بھی رائج ہے نوحہ کرنا ماتم کرنا یہ کیا ہے ناجائز ہے چہرہ پیٹنا عام طور پر چہرہ پیٹا جاتا ہے اور اس میں مرد اور دونوں شامل ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں خواتین میں اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ناجائز امور ہیں چہرہ پیٹنا اسی طریقے سے گریوان چاک کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو جہلیت میں کی جاتی تھی کیا ہوتا ہے عام طور پر آپ نے سنا ہوگا جو کوئی کسی کی وفات ہو جاتی ہے یا کوئی بہت زیادہ مریض ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی غم کے مواقع آ جاتے ہیں تو خواتین اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں جو شریعت کے بالکل اصولوں کے متصادم ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو ایسے کفریہ کلمات تک ادا کر دیے جاتے ہیں کہ جن سے اسلام سے ہی انسان خارج ہو جاتا ہے ہائے ہم تو مر گئے اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے کیا اللہ کو میں ہی ملی تھی میرا بیٹا لینا تھا اللہ کو میرا ہی بیٹا مل گیا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا کہ جس کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا اللہ کو میری ہی بیٹی مل گئی تھی کیا میرے ہی بچوں کو بیمار کرنا تھا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا یہ سارے کے سارے وہ کلمات ہیں کہ جو کفر تک پہنچانے والے ہیں پھر اسی طریقے سے کہ عام طور پر جو فوتگیوں کے موقع پر اس قسم کے الفاظ خواتین ادا کرتی کر دیتی ہیں کہ وہ بھی کیا ہیں ناجائز حد تک ہیں اور پھر یہ کہ انوکھا کرنا سر پیٹنا اپنے بال نوچنا یہ آج کل کے ایک عام رواج ہے بعض دفعہ پر اور یہ کوئی ایسی ہوتی ہیں بعض خواتین تو ان کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو رلانے کے کام آتی ہیں دوسروں کس بات پر ابھارتی ہیں کہ وہ بھی روئیں ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پڑوس میں فوتگی ہو گئی تو یہ بات خواتین کے ایک باقاعدہ وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک جماعت بنی ہوتی ہے ان کی کہ وہ باقاعدہ اس گھر میں جاتے ہیں اور دوسروں کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کی میں فوتگی ہوئی تھی تو وہ خواتین غلطی سے ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور داخل ہوتی انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہم نے کہا کہ فوتگی ساتھ والے گھر میں ہوئی ہے تو وہ ساری کی ساری ہنس پڑی تو یہ حالت ہوتی ہے رونے والوں کی جو ہنستے ہنستے کیا ہو جائیں رو بھی پڑے تو خلاصہ یہ ہے کہ دکھ اور درد یہ اپنی جگہ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے کسی کو بھی لیکن غم کا اظہار ایسے طریقوں سے کرنا یہ کیا ہے نہ جائے حرام ہے دکھ اپنی جگہ دکھ کے اظہار اور اس کے اضارے کے لیے شریعت نے کہا ہے جو ہم پڑھ لیں اور اپنی آخرت کو سامنے رکھیں اور دنیا تو مومن کا ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے دنیا سجن المومن و میں نے پھر یہاں تو مصائب اور علام تو آنے ہیں یہ تو ہے ہی قید خانہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے تو دکھ اور درد ہونا یہ برا نہیں ہے لیکن ایسے طریقوں کے ذریعے سے دکھ اور غم کا اظہار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور ان کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے دکھ اپنی جگہ دکھ سے غم سے آنسو بھی چھلکتے ہیں لیکن ان کا ایسے الفاظ اظہار کرنا یہ ایسے افعال و اعمال کے ذریعے سے کہ اپنا چہرہ پیٹنا اپنے سر کے بال نوچ ڈالنا اور اسی طریقے سے اپنے جسم کو کاٹ دینا اور گریبان پھاڑ دینا اور اس طرح کا مختلف القابات دینا یہ نجائز اور حرام ہے لئی سمنا منظر بالخدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے ہم میں سے منظر بالخدود جس نے چہرہ پیٹا منظر با جس نے پیٹا الخدودا رخساروں کو رخسار جو انسان کے گال ہے وہ شکل اور گریبان پھاڑا وَدَعَا بِتَعْوَ الْجَاهِلِيَتِ اور پوکارا جاہلیت جیسی پوکار ترکیم لئیسا فعل ناقص منا ظرف مستقر خبر مقدم بقیہ تفصیلات کے سامنے ہے من اسم موصول ضرب فعل اسم ضمیر فائل الخدود مفول بی فعل اپنے فائل اور مفول بی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر ماتو فعلی واہرف آطفا ش شق الجوبا شق فعل ضمیر اس میں فعل الجوبہ مفول بحی فیل اپنے فعل مفول بحی سے مل کر جملہ فیلیہ خبری ہو کر محتوف اول واہر فاطف دعا فعل ضمیر اس میں فعل بازار داو مضاف الجلیت مضافل مضاف مضافلے مجرور جار مجرور جان مجرور مل کر متعلق دعا فعل, کے فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبری ہو کر ثانی معتوفا لے اپنے دونوں معتوفوں سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ معتوفہ ہو کر صلا ہوا من موصول کے لیے موصول اپنے سلا سے مل کر اس میں لئی اسم اس میں لئی سا مآخر اپنے سا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فیلیا خبریہ آخری مختصر سی حدیث اس کو بھی دیکھ لیجیے حدیث نمبر 186 سو چھیاسی ون ایٹی کل لئی سل خبروں کل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخبر، الخبر بات کل معائنہ معینہ اس کا معنی ہوتا ہے مشاہدہ آنکھوں دیکھا حال تو لئی سل خبروں کل نہیں ہے خبر مشاہدے جیسی مشاہدے جیسی کوئی خبر نہیں ہے مطلب اس بات کا ہے کہ ایک خبر تو وہ ہے کہ جو آپ کو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ایسا ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں تو یہ دو باتیں ہیں ایک تو آ کر آپ کو کسی نے خبر دی ہے وہ اتنی یقینی نہیں ہے جس طرح کہ وہ یقینی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر و کل معاین سے نہیں ہے خبر معائنہ جیسی مشاہدے جیسی یا آنکھوں دیکھے حال جیسی سارے معنی آپ کر سکتے ہیں تو اسی حدیث کی تشریح میں بعض مختصر کتابوں میں ایک مثال دی ہوئی اور بڑی اچھی ہے مثال علیہ السلام جب کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے اللہ جب بلایا تو اب جو پیشے قوم تھی وہ کیا ہو گئی تھی پچھڑے کی پوجا کرنے کے لیے گمراہ ہو گئی تھی تو علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کی قوم کیا ہو چکی ہے گمراہ ہو چکی ہے تو آپ ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو سنا لیکن جو آپ کو دی گئی وہ جو تختیاں تھیں جو آپ کو وہ صحافت وہ آپ کے ہاتھوں سے گرے تھے لیکن جیسے اپنے مقام پر پہنچے دیکھا کہ پوری کی پوری قوم گمراہ ہو چکی ہے بٹک چکی اور بچڑے کی پوجا کر رہی ہے تو اس وقت اس حال کو یعنی اس یعنی آنکھوں دیکھا حال جب ان کے سامنے جب ان انہوں نے وہ حالت دیکھی تو خود بخود وہ ان کے ہاتھوں سے یعنی اس ایک اچانک جو حادثہ اس غم میں ان کے ہاتھوں سے وہ جو تختیاں हाथों تو رات کی وہ کیا ہو گئی ان کے ہاتھوں سے گر گئی تو اب لئی سر خبروں کا معائنہ حالانکہ اللہ تبارک وطا نے بتایا تھا کہ آپ کے پیچھے قوم گمراہ ہو چکی ہے تو وہاں تختیاں نہیں گری لیکن جیسے ہی آ کر دیکھا تو اچانک کیا ہوگئی یعنی ایسے ہی ایک دم سے وہ خبر اتنی عجیب لگی تو لئی خبر و کل معائنہ نہیں ہے خبر کل معائنہ معائنہ جیسی آنکھوں دیکھ حال جیسی مشاہد جیسی لئی سا ناقص الخبر اس میں لئی سا کل معائنہ تذر مستقر خبر لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ پھیلیا خبریہ آخر الحمد الحمدللہ رب العمی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر سب کو خیر و عافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں